وخیر الحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور وكل وکل محدطَََ بدع وكل وکل ضلال بداۃ وكل فن عال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم منف العرب ارحم كم منفِسما اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ایک انسان کو نہ صرف دوسرے انسان پر بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اسلام ایک سلامتی اور امن کا دین ہے ایک آدمی جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اسلام کے تابع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دل کا سکون اور امن اور شانتی مل جاتی ہے پھر جیسے جیسے وہ اسلام پر عمل کرنے لگتا ہے وہ اپنے آپ گھر والوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے جن لوگوں سے روزانہ اس کا سابقہ پیش آتا ہے رشتہ اس کا پڑا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے یہاں تک کہ ایک انسان جب واقعی اسلام اس کی زندگی میں آتا ہے تو اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ خیر اور رحمت والا بن جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمۃمین بنا کر بھیجا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو اے نبی مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما اور صلاح کا اللہ رحمت عالبی کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ارحم من في عرب تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں یا رم حکومت منفی وہ جو آسمان پر ہے وہ بھی تم پر رحم کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر صرف انسان نہیں بستے ہیں زمین پر جانور بھی بستے ہیں اور انسانوں میں سے انسان کے دوست بھی بستے ہیں اور دشمن بھی بستے ہیں تو اگر آدمی اسلام کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے گا اور اپنی نگاہ پر سے دشمنی اور تعصب غلط فہمی کی پٹی اتار کر چشمہ اتار کر اسلام کو دیکھے گا اور اسلام کی باتوں کو تعلیمات کو اسلام کے اس پس منظر میں دیکھے گا جس پس منظر میں وہ باتیں ہوئی ہیں کہی گئی ہیں کی گئی ہیں تو واقعی اس کو دکھائی دے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے خیر ہے شر نہیں ہے لیکن انسان کی مصیبت یہ ہے انسان بعض اوقات پہلے سے اپنے دل میں نتائج طے کر لیتا ہے پہلے سے وہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنا ہے اس کو سمجھنا نہیں ہے اکثر اوقات باہر سے بھی کچھ برے لوگوں کی طرف سے اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا آج سب سے بڑی طاقت ہے سچائی کو غلط اور غلطی کو سچ ثابت کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہم سب کو برا نہیں کہتے ہیں اچھے بھی اس میں ہیں لیکن میڈیا کے اثر سے آج ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی خاص طور سے غیر مسلم اسلام کے بارے میں جب بھی بات چھڑتی ہے جب بھی اسلام کا نام آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر ایک ایسے انسان کی پیدا ہوتی ہے ایک ایسے دین کی پیدا ہوتی ہے جو ساری انسانیت کا دشمن ہے جس کے نزدیک دوسرے دھرم کے دوسرے دین کے ماننے والوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ایک ایسا انسان کہ مسلمان ہوتے ہی وہ دوسروں کی جان کا دشمن بن جاتا ہے ایک ایسا دین جو نفرت سکھاتا ہے ایک ایسا دین کہ جو اسلام کے نہ ماننے والوں کو مارو کاٹو ختم کر دو زمین کو صاف کر دو اس طرح کا دین اس طرح کا امیج ایک آج اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کا ہے اس میں ان کی غلطی نہیں ہے اگر ان کی غلطی اس میں ہو سکتی ہے تو صرف اتنی کہ انہوں نے فیصلہ لینے سے پہلے کم سے کم اتنا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں واقعی جو معلومات ضروری ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن غلطی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ذریعہ اسلام کے سیکھنے یا سمجھنے کا ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں ہی ان کے سامنے پیش کرتا ہے خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عملی زندگی میں اسلام کی امن کی تصویر پیش کرنے کی بجائے اسلام کے مصیبت ہونے کی تصویر پیش کرتے ہیں پڑوسی ہو یا ان کا کوئی آفس میں کوئی کام کرنے والا ہو یا کوئی اور آدمی ہو ایک مسلمان کی آج جو تصویر عملی ہے اخلاق کی کمی کی وجہ سے وہ ایک مسلمان مار پیٹ کرنے والا ہوتا ہے اس تصویر کی وجہ سے بھی اور اسلام کے بارے میں جو لٹریچر ہے اسلام کے خلاف یا جو میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں ان سب کو ایک آدمی بغیر غور و فکر کیے جو کا تو سچ مان لیتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں تصویر یہ ہے کہ اسلام ایک مصیبت ہے مسلمان مصیبت ہے اور اسلام اور مسلمان انسانیت کے لیے خطرہ ہیں ظاہر بات ہے جو خطرہ ہے سب لوگ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے لگیں گے اور عالمی سطح پر یہی ہو رہا ہے اس میں بہت بڑی غلطی اگر دیکھی جائے تو وہ مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی غلطی کیا ہے آپ کے بارے میں دنیا بھر میں غلط کہا جا رہا ہے اور آپ منہ پر انگلی رکھ کے چھپ بیٹھے ہیں اسلام کی بات کو پیش نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں آپ کا کسوخ بہت بڑا ہے اسلام آج ہمارے پاس ہے اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں لیکن کہاں ہیں کتابوں میں دفن ہیں آج خود ایک مسلمان کو کڑا کر کے بھیڑ میں پوچھا جائے اسلام کے بارے میں بتاؤ تم بولتے ہو نا اسلام امن کا دین ہے بولو اسلام کیا ہے وہ اسلام کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے. کتنی باتیں وہ سابت کر سکتا ہے کہ نہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کی زندگی کی قدر کرتا ہے اسلام لوگوں کے لیے امن و شانتی لاتا ہے اسلام انصاف سکھاتا ہے اسلام دشمن کے ساتھ بھی اچھائی سکھاتا ہے کہاں ہے معلوم ہے نہیں کیوں نہیں معلوم ہے اس سے کیا آج مسلمانوں میں ایسے بولنے والے ہیں بھائی قرآن مت پڑھو گمراہ جاؤ گے زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ بھٹک جاؤ گے بہت پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے شیتان کے پاس بھی بہت علم تھا بھٹک گیا تم بھی بھٹک جاؤ گے یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے خود ہماری سفوں میں ہیں اس وجہ سے ایک عام آدمی زندگی بھر اپنے اطراف جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی ان کو کنونس کرنے کی بجائے ان کے دل سے شک شبہ نکالنے کی بجائے ماحول کے اثر سے اس کے خود کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اس لیے بہت سارے پڑھے لکھے حضرات جب بھی اسلام کے بارے میں آفس میں کمپنی میں یہاں وہاں باتیں شروع ہوتی ہیں اور لوگ نیوز میں دیکھ کے اسلام کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی بجائے سیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوتا میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں اسلام میں بس ہمارے باپ دادا مسلمان تھے میں بھی مسلمان ہوں وہ اسلام سے اپنا پلّا جھاڑ کے میں بھی تم جیسا ہوں بتانے کی کوشش کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی مینٹلٹی میں اسلام خود خطرہ بن چکا ہے کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام کا علم نہیں ہے اس لیے اگر آپ سارے مسئلے میں غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دو چیزیں اسلام کا صحیح علم اگر آپ کے پاس ہے آپ اسلام کو پیش کر سکتے ہو اسلام کے بارے میں صحیح بات پیش کر سکتے ہو دو مسلمانوں کی عملی زندگی کی صلاح اگر آج ہماری عملی زندگی صحیح ہوگی اور ہمارے بارے میں کوئی آدمی غلط بات کہہ رہا ہوگا تو لوگ بولیں گے جھوٹ بولتے ہی یہ لوگ کیونکہ ہمارا جن مسلمانوں سے سابقہ پیش آتا ہے تو کتنے اچھے لوگ ہیں شانتی والے ہیں لیکن مسلمانوں کی تصویر عملی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے کوئی آدمی پان کھا کے تھوک دیا اب بیچارے کسی کے کپڑے پہ چھینٹے اڑ گئے اس نے کہا بھائی صاحب ذرا تھوڑا سنبھال کے ہمارے کپڑے پہ آپ کے پان کا چھینٹے آ رہے ہیں وہ کہے گا راستہ تمہارے باپ کا ہے ہمارا منہ جا جائے تھوکیں گے اب اس کا امیج کیا بنا مسلمان کا ایک تو گندگی کرنے والا اور گندگی کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو جھگڑے پہ آنے والا تو ایسے ہی لوگ ہیں آج عام طور سے مسلمانوں کے بارے میں ایسا امیج ہے یہ نہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں لیکن ایک آدمی پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو بھی یاد رکھیے اگر ایک داڑھی ٹوپی پہنا ہوا آدمی اگر ایک چوک میں ایک غلط کام کرتا ہے تو غیر مسلم اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ پلا صاحب ہیں احمد بھائی ہیں عبدالرحمان بھائی ہیں پلا عبداللہ بھائی ہیں وہ اس کو انڈیویجل کے طور پر ٹریٹ نہیں اس لیے دو چیزیں جو ہیں اگر آپ اختصار میں اس مسئلے کا حل اگر آپ سمجھتے ہیں تو دو چیزیں ایک اسلام کا صحیح علم اسلام کے بارے میں صحیح معلومات تاکہ اسلام کو پیش کریں ہم دو اسلام کی عملی تصویر ایک مسلمان بن جائے تاکہ جو لوگ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں میڈیا میں اگر کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ایک آدمی کہے کہ ہے کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی مسلم کوئی کہے کہ پارسی لوگ ان میں فقیر بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی آدمی بھروسہ کرے گا کوئی کہے کہ سکھ قوم سب سے زیادہ بزدل ہے کوئی مانے گا اس کو نہیں مانے گا کیونکہ آج اس پوری کمیونٹی کی جو امیج بنی ہوئی ہے وہ ایک سکھ بہت بہادر ہوتے ہیں اور پارسیوں میں عام طور سے مالدار ہوتے ہیں آپ جو ہے ایک کمیونٹی کا جو ہے امیج ہوتا ہے اس کمیونٹی کے عمل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے آج مسلمانوں کا امیج کیا ہے مسلمانوں کا امیج مسلمانوں کے عمل سے ثابت ہوتا ہے آج بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو صحیح علم دیا جائے عام طور سے ایجوکیٹ کیا جائے دوسرا یہ کہ علماء اور اصلاح کرنے والے ہمارے جتنے افراد ہیں وہ ہمارے سماج میں عملی اعتبار سے اخلاقی تربیت مسلمانوں کو ایسی دیں کہ ہر ہر مسلمان میں یا اکثریت میں دین کا ایسا ماحول بن جائے کہ ایک مسلمان کو دیکھ کے لوگ نہیں یہ امن والا آدمی یہ اچھا انسان ہے اس کی جو ہے ایک آدمی گارنٹی دینے لگے یہ بہت بڑی ضرورت ہے بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے آج کے درس میں ہم دو باتوں پر گفتگو کریں گے ایک تو یہ کہ عام طور سے جو لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام ایک بہت ڈینجر دین ہے اور مسلمان ڈینجر ہوتے ہیں اسلام خطرہ ہے کیا ایسا ہے اسلام امن والا دین ہے یا نہیں کیونکہ ایک برا آدمی بھی اپنے کو اچھا کہتا ہے تو کیا صرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اچھا دین ہے امن والا دین ہے یا واقعی اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کو امن اور دوسروں کے ساتھ خیر سکھاتی ہے تو اسلام کو اس کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے دوسروں کے الزامات کی روشنی میں نہیں اس کو یاد رکھیے کسی بھی انسان کے بارے میں آپ فیصلہ کس بنیاد پر کریں گے وہ آدمی کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے اس بنیاد پر یا لوگ اس کے بارے میں کیا الزامات اس پر لگا رہے ہیں اس کی بنیاد پر کس روشنی میں آپ دیکھیں گے اگر اس بنیاد پر فیصلہ ہونے لگے کہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں تو سارے دنیا کے اچھے انسان برے ثابت ہو جائیں گے اس لیے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ اچھوں کو لوگوں نے برا کہا ہے چاہے وہ ہمارے ملک کا معاملہ ہو یا کسی بھی ملک کا معاملہ ہو تو اسلام کے بارے میں اسلام کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد اسلام کی خود اپنی تعلیمات ہے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے یا نہیں اسلام عالمی سطح پر شانتی والا دھرم ہے یا نہیں ہے نمبر دو اسلام سے قطع نظر ہم اپنے ملک میں اپنے سماج میں اپنے شہر میں اپنی گلی میں گاؤں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو سکون آئے تو اس کے لیے کیا اسلام ہم کو کچھ گائیڈنس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیا کرنا چاہیے تب ہمارے ملک میں کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم پہلے کوشش کریں گے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں امن قائم ہو تو یہاں پر امن اگر لانا ہے تو ہم اس بارے میں اسلام کے کیا پرنسپلس کیا تعلیمات ہیں اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے ہمارے سماج میں امن قائم کرنے کے لیے ہم کیا اپنے سماج کو سلاح دے سکتے ہیں مسلمانوں کو بھی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی کیونکہ ہم سب سب ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو ہم کو سب کو امن قائم کرنا پڑے گا امن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھے اور خواب پورا ہو جائے اس کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے یہ ہم کو دیکھنا ضروری خصوصاً ان حالات میں جب کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے جو ہے ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلم ہو. تو ان حالات میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں امن قائم ہو آئیے اس کو ہم ان دو چیزوں کو آج کے درس میں دیکھیں گے موضوع بہت بڑا ہے میں اختصار سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام امن سکھاتا ہے, ہے. ہے کہ نہیں سکھاتا ہے کیا دلیلیں اور حدیث میں اس بارے میں ہے کیونکہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ کسی بھی دین پر چلنے والے لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں اس دین کے بارے میں فیصلہ لوگوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا ایک مسلمان اگر شراب پی رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام شراب پینا سکھاتا ہے ایک مسلمان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے قتل کر رہا ہے جوا کھیل رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ کسی مسلمان کے عمل سے اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام کا فیصلہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا جائے گا آئیے دیکھتے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں قرآن کریم میں فساد کو اچھا نہیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو فس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ القصص آیت نمبر ستہتر میں فرماتا ہے ولا سب فساد افل ارت ان اللہ شب المقصدین زمین میں فساد کی کوشش مت کر زمین میں فساد کی کوشش مت کر ولا سب گل فساد افل ارت ان اللہ لا شب المقصدین اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے ایک حکم ہے ایک خبر ہے بتا گیا فساد پیدا مت کرو زمین میں بگاڑ مت کرو ہر قسم کا بگاڑ اس میں آیا ہے اخلاقی بگاڑ جان و مال کا بگاڑ فائنینشیل بگاڑ سارے بگاڑ اس میں آتے ہیں زمین میں فساد پیدا مت کرو بگاڑ پیدا مت کرو کیوں ان اللہ علیہ یحب المفصین اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ اگر اس کو پسند کرتا تو اللہ مسلمانوں سے کہتا تم زمین میں فساد پیدا کرو کیوں اسلام فساد والا دین ہے ایسا ہے نہیں اللہ نے فساد کو پسند نہیں کیا ہے آئیے دیکھتے اسلام سلامتی والا دین ہے اس کی کیا دلیل ہے نمبر ایک جیسے آپ نے دیکھا فساد کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے برائی بیان کی ہے اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے لیکن صرف یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف اللہ کی پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے جو دنیا میں اس زندگی میں فساد پیدا کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے آخرت انہی لوگوں کے لیے کامیابی والی ہے وہی لوگ آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں امن اور سکون والی زندگی گزارتے تھے جن لوگوں نے زمین پر دنیا میں فساد پیدا کیا اسلام یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے دنیا میں چاہے وہ بچ جائیں دنیا میں خون خرابہ کریں دنیا میں لوگوں کو نقصان پہنچائیں یہاں پر چاہے وہ سیاست میں اونچا مرتبہ پائے ہوئے ہوں یہاں بچ جائیں آخرت میں وہ لوگ نہیں بچ سکتے ہیں تو جو انسان دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اس کا اثر صرف دنیا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کا اثر آخرت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلکدار العاقر یہ آخرت کا گھر ہے آخرت کا قاعدہ اللہ بیان کر رہا ہے تلکدار الآقرح نہ جا لا لین الدو نہ الو ون فل اردی والا فساد آخرت کی زندگی آخرت کی کامیابی آخرت کا گھر جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے آخرت کس کو ملے گی جنت کس کو ملے گی جو زمین میں بڑا بن کے جینا پسند نہیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ چھوٹا بن کے جینا پسند کرتا ہے لوگوں پر بڑائی جتا کر لوگوں کو دبا کر لوگوں کو ستا کر یہ اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے اور زمین میں فساد پیدا نہیں کرتا ہے زمین میں ظلم و زیادتی اور لوگوں کے اوپر اپنی طاقت کو جتا کر زندگی نہیں گزارتا ہے زمین میں خرابا اور زندگیوں میں بگاڑ عزتوں کی خرابی یہ پسند نہیں کرتا ہے ایسا آدمی آخرت کی زندگی اس کے لیے ہے تو آپ دیکھیں آخرت کے بارے میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں آخرت ان کے لیے نہیں ہے جو لوگ دنیا میں فساد سے بچتے ہیں آخرت ان کے لیے تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگی بتائیے اسلام کیسے سکھا سکتا ہے کہ مسلمان زمین میں فساد پیدا کرے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے یہ سورہ القصص کی آئت نمبر 83 اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ واقعی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے بھی اس لیے کہ بعض اوقات تکلیف ہاتھ کی کم ہوتی ہے زبان کی زیادہ ہوتی ہے کسی پر جھوٹا الزام کسی کی عزت سے خراب کرنا کسی قوم میں جھگڑا لگا دینا زبان کا نقصان بعض اوقات ہاتھ کے نقصان سے بڑا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو کے اگر اسٹیج پر ایک غلط بات بول دے دو قومیں آپس میں لڑ جاتی ہیں اس کی زبان کا نقصان بہت زیادہ سخت ہوتا ہے ہاتھ سے ایک آدمی ایک آدمی کو نقصان پہنچائے گا دس آدمی کو نقصان پہنچائے گا زبان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ایک ایک غلط اسٹیٹمنٹ دو قوموں کو لڑا دیتا ہے زبان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اسلام ہی سکھاتا ہے کہ مسلمان کو ہاتھ بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور بات بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے کون کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فضالہ ابن عبید وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپی حجت الوداع حجت الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے اس کے بعد کچھ وقت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وپاس ہو گئی یہ آخری میسج تھا جو انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے دیا اس حج میں جس میں سارے عرب کے لوگ جمع تھے اللہ کے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا آپ نے فرمایا الا عقبر بالمؤمن کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے من امن سلا اموالم و انفسہم مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں پائیں امن میں محسوس کریں مومن وہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو ان کے دل میں بات پیدا ہو اس سے ہماری جان کو ہمارے مال کو کوئی خطرہ نہیں اس کی پرسنالٹی اس کی لائف اتنی اچھی ہو کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں سیکیورٹی محسوس کریں ان کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو واقعی مومن وہ ہے جس کی عملی زندگی اتنی اچھی ہو اور ولمسلم سلیم الناسملسانی وید اور مسلمان اصلی مسلمان وہ ہے کامل مسلمان واقعی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے انسان امن میں رہے سلامت رہے اسلام اور سلامتی کا رشتہ ہے ایمان اور امن کا رشتہ دیکھیے کتنا اچھا ورڈ ہے ایمان سے جڑا ہوا لفظ کیا ہے امن اور اسلام سے جڑا ہوا لفظ کیا ہے سلامتی سلامتی اسلام امن ایمان اس لیے اس حدیث میں بتایا گیا ایمان مومن مومن وہ ہے جس سے سب لوگ امن میں رہے مسلم وہ ہے جس سے سب لوگ سلامتی میں رہے اسلام کا یہ امیج اسلام پیش کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ تصویر پیش کی اور آج مسلمان اور غیر مسلم بھی اس میں اور زیادہ بڑھا کے ایسا پیش کر رہے ہیں کہ مسلم اور مومن وہ ہے جو سب کے لیے خطرہ ہو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان سے مسلمان سیکیور ہوں نہیں کیا ہے من ہو ہی نہیں ہو سارے انسان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سلامت رہے ہیں. اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کی یہ حدیث صحیح روایت ہے یہ حدیث صحیح ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں ایک عام امیج لوگوں کا یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں پھیلا تلوار ہاتھ میں لے کے مسلمان سب کی گردن پر مسلط ہو گئے اور کہا کلمہ پڑھو یا دنیا سے جاؤ یہ امیج عام طور سے ہے لیکن جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اگر قرآن کی تعلیمات اگر وہ دیکھیں گے تو قرآن میں جائز ہی نہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا جائے یعنی اسلام میں گنجائش ہی نہیں وہ فریچر وہ دائی سکسیزفل دائی نہیں ہے وہ فیلئر ہے جو زبردستی کسی کو مسلمان بنائے اسلام کے دائرے میں اسلام کی تعلیمات میں کامیاب دائی وہ ہے جو اپنی دعوت سے کسی کو مسلمان بنائے اسلام کی طرف لائے اس پر پریشر ڈال کے اس کی جان کو اس کے اوپر تلوار سر پہ رکھ کے اگر وہ اس کو مسلمان بناتا ہے اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے کون کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقراہ آیت نمبر دو سو چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقرا فی الدین قد تبیہ نہ من الغی لا اقرا فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے اقرا کے معنی ہوتے ہیں کسی پر اتنا زیادہ پریشر ڈالنا کہ وہ مجبور ہو جائے اس کے پاس آپشن ہی نہیں رہے مانے بغیر لا اقرا فی الدین کسی کو دین میں داخل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے کیوں کس طبع نہ رشت منگ گئی اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ کلیئر واضح ہو چکی ہے آپ دیکھیے اتنی جامع آئے تھے کہ اگر اسی کو میں سمجھانے لگوں پورا درس ختم ہو جائے گا آدمی طاقت کب استعمال کرتا ہے جب اس کے پاس پروف نہ ہو ایک آدمی ہے وہ بات ثابت نہیں کر سکتا ہے تو جھگڑے پہ آ جاتا ہے جب آرگیومنٹ میں آدمی فیل ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے پھر جھگڑے پہ آ جاتا ہے اسلام آپ کو بتاتا ہے کو جھگڑے کی ضرورت کیا ہے آپ کے پاس دلیل ہے اگر آپ دلیل کے میدان میں کسی سے بات کریں آپ اپنی بات ثابت کر سکتے ہیں آپ کو جھگڑے تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا دین میں زور دبدتی نہیں ہے کیوں کا نہ روشت مینل گئی اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور کلیئر واضح کر دیا ہے اب ان تعلیمات کو آپ لے کر لوگوں کے سامنے جاؤ گے حق اور باطل دونوں الگ ہو جائیں گے آدمی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام یہ دین ہے جو سکھاتا اسلام سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے کیا تھا انا سعالہ دین امولوں کی ہے لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں جب بھی کوئی بادشاہ آتا لوگوں پر تلوار سے اپنا دین نافذ کرتا وہی دین سارے انسانوں کے لیے ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا اس کو جلایا جاتا قتل کیا جاتا آپ ہسٹری دیکھیں آپ کو ملے گا لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اسلامی حکومت میں ایک غیر مسلم کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے اور یہ آیت اسلام میں آئی قرآن میں آئی کہ لا فی الدین کوئی اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے اب بتائیے اس سے زیادہ کیا آزادی انسان کو ملے گی ریلیجن کی آزادی آزادی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا اسلام نے اس کو قرآن میں پیش کیا ہے ایک آدمی کے لیے آزادی ہے وہ اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا کوئی بات نہیں اسلام زبردستی مسلمان بنانے میں بلیو نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ آدمی اسلام زبان بن... مسلمان زبان سے بنتا ہے دل کی سطح پر آدمی بنتا ہے اور دل کی سطح پر زبردستی کی جا سکتی ہے نہیں تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے نمبر چار آگے آئیے اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم جس کو کافر کہتے ہیں لوگ کافر سمجھتے کافر کا مطلب گالی ہے کافر گالی نہیں ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا ہے جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے اس کو کافر کہتے ہیں کفرا کے مانے انکار کرنا تو جو آدمی اسلام کا انکار کرتا ہے اگر کوئی مسلمان اگر اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد نہیں کرے گا اللہ کافر کی مدد کرے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے اب بتائیے کسی کیسی تعلیم ہے اگر آپ یہودیوں کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اس وقت میں جو دوسرے غیر یہودی تھے آپ پوری بائبل بھی پڑھیں گے تو آپ کو میں اسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کسی کے دل کو برا بھی لگے گا جانوروں کو قتل کیا گیا عورتوں کو قتل کیا گیا بچوں کو قتل کیا گیا آپ پینٹیک پانچ بکس پڑھیں جو طور جس کو آج وہ لوگ مانتے ہیں اس میں آپ پانچ کتابیں پڑھیں گے آپ کو دکھائی دے گا کہ نہیں ماننے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے اسلام میں سکھایا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو سزا دے گا یہ نہیں کہ میں مسلمانوں کچھ بھی کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر آپ حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو دعوت المظلوم مظلوم ان کافر مظلوم کی بدوا سے بچ اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مظلوم کی بدوا سے بچ چاہے وہ کافر ہو کیوں نہ ہو لئی سدو اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اگر ایک کافر بھی پکارے گا اللہ کو مسلمان کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کافر کی مدد کرے گا مسلمان کو سزا دے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے بتائیے وہ اسلام کیسا دوسروں پہ ظلم سکھا سکتا ہے جو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اگر غیر مسلم پہ ظلم کرے گا اللہ غیر مسلم کی طرف سے ہو جائے گا اس کی دعا کو سنے گا اور مسلمان کو سزا دے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابو اعلیٰ نے روایت کیا اور یہ حدیث درجے کی ہے اور آگے آئیے اسلام کی تعلیمات میں تعلیم ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم پہ ظلم کی بات تو دور ہے دشمن کے ساتھ بھی اس کو انصاف کرنا ہے آپ بتائیے کیسی مصیبت ہے ایک آدمی سوچے گا اگر کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں گے عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ انصاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے دشمن کو تو کچلنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تو سازش کی جاتی ہے شال بازیاں کی جاتی ہے اور انصاف کا کوئی کانسیپٹ ہی دشمن کے لیے نہیں ہوتا ہے دشمن کو ختم کرنا ہی کامیابی ہوتی ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انصاف صرف دوستوں سے نہیں بلکہ انصاف اصل تو دشمن سے ہوتا ہے اور آدمی کا کیریکٹر دشمنی میں پہچانا جاتا ہے دوستی میں نہیں اسلام اتنا اونچا دین ہے کہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو دشمن سے بھی عدل کرنا ہے دشمن کی دشمنی اپ کو ہر بریک فیل کر کے ہر چیز کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے۔ اپ کو اپنی حد میں باقی دینا پڑے گا۔ دشمن سے بھی اپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی قران کریم میں سورہ المائدہ میں سکھاتا ہے آیت نمبر 8 میں ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون آپ دیکھیے کتنی پاورفل آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم شناآن قومن کسی قوم کی دشمنی اے مسلمانوں کسی قوم سے دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دو نا انصافی کرنے لگ جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے دشمنیں اس کا مطلب نا انصافی کریں گے نہیں اے دلو انصاف کرو عدل کرو اکرب الی تکوا عدل کرنا تقوا سے زیادہ قریب چیز ہے پرہیزگاری کی چیز ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو و سکھ اللہ اور اللہ سے ڈرو کس کو ڈرایا جا رہا ہے دشمن کو مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو ان اللہ تَعْمَلُونَ تمہارے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کو خبر ہے تم کیا کرتے ہو یہ نہیں کہ تم چھپ چھپا کے دشمن کے خلاف غلط کام کرو گے انصاف کا دامن چھوڑ دو گے تو اللہ کو نہیں معلوم ہوگا ایسا ہے نہیں اللہ کو معلوم ہے دشمن سے بھی انصاف سکھانے والا دن دین ظالم ہوگا اب سوچیے کون سا دین ہے جو یہ سکھاتا ہے اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کسی دشمن انسان یا دشمن قوم کے ساتھ میں انصاف نہیں چھوڑ سکتے آپ کو ان سے بھی انصاف کرنا پڑے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے اور آگے آئی ہے اسلام کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری سازشیں کی تھیں جن میں سے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش تھی جس کو آپ اس کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ کے بڑے کوئی منتری ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی آدمی بڑا عہدے پر ہے ایک عام آدمی ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا بھی قتل کا جرم رکھتا ہے جتنا اہم آدمی ہوتا ہے اس کے قتل کی کوشش اتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس آدمی کو چھٹی نہیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب کہ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہے اسلامک گورنمنٹ ہے اور پوری طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے ایسا ایسی سوسائٹی ہے آپ کی بات پر جان دینے اور جان لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سوسائٹی نے ایک یہودی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتی ہے قتل کرنے کے لیے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں میں نے دیا لیکن اس گورنمنٹ میں اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ امن کی کوئی مثال ہو سکتی ہے اب بتائی کوئی آدمی کا عام آدمی ہے جس کی کوئی سماج میں ویلو نہیں ہے اس کی جان لینے کی کوئی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے مجھ کو بدلہ چاہیے بلکہ ایک آدمی اس کا جانور کوئی مار ڈالے وہ بدلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے انسان تو بہت دور کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم ہے مدینہ کی ہے ان کی جان لینے کی کوشش ایک یہودی عورت کرتی ہے لیکن آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ واقعہ تاریخ میں آپ کو ملتا ہے مثال کے طور پر دیکھیے امام مسلم نے اس کو اور امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی عورت اطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسموم ایک بکری کا گوشت لے کے آئی پکا کے کھانے کے لیے جس میں اس نے زہر ڈالا ہوا تھا فعق المینا اللہ کے نبی صلی اللہ اس نے کھا لیا اس کو مسد احمد کی روایت میں ہے فقال انحا جت پی ہی سمن آپ نے کھایا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں کیا تھا زہر تھا آپ نے کہا اس عورت نے اس کھانے میں اس گوشت میں زہر ڈالا تھا اس میں زہر ڈالا تھا ایک روایت میں کہ ایک صحابی کا کھاتے انتقال ہو گیا ایک صحابی کا کھاتے اس میں موت ہو گئی فجی ابھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولّہ اس عورت کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا مجرم ہے اس نے قتل کی کوشش کی ہے مرڈر کا اٹیمپٹ ہے فص الہ آپ نے پوچھا اس سے انض کے بارے میں فقال اخسلک اس نے کہا میں نے ارادہ اسی بات کا کیا تھا میرا مقصد یہی تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں میں نے قتل کرنے کے لیے کیا اس میں زہر ملایا تھا موٹو کیا تھا کہتے ہیں نا لاء کی زبان میں اس کا موٹو کیا ہے موٹو کیا تھا اس نے خود اقرار کیا کہ میرا مقصد کیا تھا میں قتل کر دوں آپ کو کالما خان اللہ تھی اللہ اللہ تھوڑی تجھ کو میرے اوپر قابو دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح نے کیا فرمایا تو کوشش کرے مجھ کو قتل کرنے کی اور میں قتل ہو جاؤں اتنا آسان معاملہ تھوڑی ہے اللہ بھی تو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی نہ تیرے اٹمپٹ کو سکسیسفل کرے گا اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا اللہ نے بچا لیا کھانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا آپ نے فرمایا مکھان اللہ علیہ تاکہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی تو اس کو پاور دے گا صحابہ نے جب دیکھا کہ جب اس نے بھی قبول کر لیا اور نبی نے بھی بتا دیا ظہر تھا کالو اللہ صاحبہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کو ہم قتل نہ کریں یعنی اب تو اس کو قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور قتل کی سزا کیا ہے قتل اور اٹمپٹ کی سزا بھی قتل ہے قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا نہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس عورت نے زبان سے اقرار کیا لیکن آپ نے کیا کیا اس عورت کو چھوڑ دیا اسلامی گورنمنٹ ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اگر اس کو قتل کریں گے تو کچھ ہو جائے گا کوئی مجبوری نہیں ہے اور اس نے زبان سے قرار کیا اور ہر انسان جانتا ہے قتل کرنے والے کی یہود کی تواخ میں بھی یہ قانون تھا کہ کوئی آدمی قتل کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے قتل ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا اس کو معاف کر دیا اس کو چھوڑ دیا اور صاحبی کہتے ہیں فما رسول اللہ وہ <تصفح> <اللہ> <تصفح> جو زہر آپ کو دیا گیا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ آپ کو حلق میں محسوس ہوتی تھی وہ اتنا پاورفل زہر تھا کہ ڈیفنےٹلی کنفرم تھا کہ کھائیں گے تو جائیں گے کھائیں گے تو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا لیکن وہ اتنا پاورفل زہر تھا کہ اس کی تکلیف آپ کو آخر تک محسوس ہوتی رہی لیکن آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اقراری مجرم ہے اور قتل کرنے کی ایک حاکم کی کوشش پر جیسے ہمارے ہیں نٹ کو قتل کرنے کی کوشش کوئی کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے کہ کتنی مشکل بات ہے اگر اسلام ظالم دین ہوتا اور اسلام میں دشمنوں کو مارو کاٹو ایسا ہوتا تو آپ پوچھنے کے بعد فوراً اس کو کہتے فوراً اس کو کاٹ دو یہاں پہ اور اس کے ٹکڑے چیل کو کھلا دو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کے سامنے صاحبہ پوچھ رہے ہیں, قتل کریں آپ نے کہا نہیں آپ نے چھوڑ دیا کوئی گورنمنٹ آپ بتائیے جس کے کسی بڑے سے بڑے حاکم کو ایسا کیا گیا ہو اور اس نے کہا گیا چھوڑ دیا میں نے ہے کوئی ایزا اسلام میں بھی سالش کی ہے خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے پریکٹیکل ماڈل اسلام میں پریکٹیکل ماڈل اسلام میں پھر بھی اسلام کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ کے بارے میں کوئی آدمی کہ آپ ٹیررسٹ تھے نوزب کتنی ظلم کی بات ہے یا تو یہ اس وجہ سے آدمی کہہ اسلام کو جانتا اسلام کے بارے میں اس نے یا پھر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے کوئی پرسنل گین ہے جس وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی جن کو معلوم ہی نہیں غلط فہمی میں اسلام کے بارے میں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اسلام کو پڑھنے کے باوجود اسلام کو جاننے کے باوجود اسلام کی غلط تصویر انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہے لوگ اسلام کی طرف لپک رہے ہیں ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے ان کو لگے رہے اسلام تو بہت خراب دین ہے ہم نہیں چاہ ہم کو نہیں چاہیے اسلام اسلام کی تصویر غلط کرو تاکہ اسلام میں لوگ داخل نہ ہوں اور آگے آئیے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کہ برائی کو معاف کرو سکھاتا ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرو برائی کے بدلے بھلائی کرو آپ دیکھیے بائبل میں ایک قاعدہ بتایا گیا ہے اخلاق کا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے دائیں گال پہ تھپڑ لگائے آپ اس کے سامنے بائیں گال پیش کر اس کو بہت بڑا قاعدہ مانا جاتا ہے کہ کتنا بڑا اخلاق ہی ہے یہ اسلام نے اس سے آگے بڑھ کے پیش کیا ہے اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا تم دائیں گال کی بجائے بائیں گال دو یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے اور اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اسلام نے سکھایا کہ جس نے تم کو تکلیف دی ہے؟, ہے, ہے تم اس کے ساتھ گال پیش کرنے سے یہ قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ خدش آیت نمبر چونتیس پینتیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا ولا تصطلحسنا تو غلط سی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں اچھا اخلاق برا اخلاق نیکی اور گناہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے نہ ثواب اور انجام کے اعتبار سے اور نہ ایفیکٹ اور اس کے نتیجے کے اعتبار سے اثر کے اعتبار سے ولا تص طا تو غلط بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں ادفع ہی احسن تم برائی کو اس چیز سے ٹالو دفع کرو جو اس سے بہتر ہو اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو بھلائی والی ہو تم برائی کے بدلے کیا کرو بھلائی کرو اد باللتی ہی آسم تم برائی کے بدلے میں وہ کرو جو بہتر ہو بھلائی ہو فد الا و سن کا انلی الحمیم تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن گیا ہے تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا کب جب تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے وماخوا إِلَّا الاصبر یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وماخوا اللہ عویم اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت ہی بہت ہی قسمت والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک ایسا فارمولا دیا گیا ہے کہ دشمن بھی دوست میں کنورٹ ہو جائے آپ بتائیے جب دشمن دوست بننے لگ جائیں پوری انسانیت میں کیا ہو جائے گا سب دوست بن جائیں گے امن آئے گا کہ نہیں آئے گا امن کا فارمولا کیا ہے اور سماج میں اشانتی کا فارمولا کیا ہے سماج میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی نے آپ کو تکلیف دی آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اس نے ستایا مجھ کو اینٹ کا جواب پتھر سے آج تو میٹل کا زمانہ ہے اب آدمی کیا کرتا ہے ایک برائی کے بدلے میں جوابی برائی اب برائی کے بدلے برائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے ایک کے بعد ایک طرف سے دوسری طرف سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سماج میں کیا ہو جاتی ہے مصیبت پھیل جاتی ہے لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کو فسٹ اسٹیج میں ختم کر سکتے ہو کیسے آپ برائی کے بدلے میں اگر اخلاق سے پیش آؤ اس کے اندر کا ضمیر اس کو جھنجوڑے گا اس کا کانشنس اس کو جگائے گا کیسا ہے تو نے برائی کی اس نے اچھائی کی تیرے ساتھ تو کتنا خراب انسان ندامت پیدا ہوگی ندامت اصلاح کی طرف لے جائے گی اصلاح دوستی کی طرف لے جائے گی اب ایک انسان دوسرے انسان کا دوست بن گیا وہ سارا فساد جو اس کے بعد میں آنے والا تھا ختم ہو گا. اسلام نے یہ تعلیم ہم کو دی اگر اسلام ظلم و زیادتی والا دین ہوتا فساد والا دین ہوتا اسلام ٹیررزم والا دین ہوتا اسلام بتا اچھا اس نے کو تیرے ساتھ کو تکلیف دی تو دس گنا تکلیف اس پر ڈال تیرے لیے سیدھا جنت ہے اسلام ایسا سکھا تھا اسلام نے نہیں سکھایا اسلام نے کیا سکھایا تم برائی کے بدلے بھلائی کرو وہ تمہارا دوست بن جائے گا یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرا دشمن تمہارا دوست بنے تبھی تو یہ کرنے کے لیے کہا اگر اسلام کی تعلیم دشمن بنانے کی ہوتی تو اسلام کہتا برا کرنے والے کے ساتھ ڈبل برا کرو اور اس کو مٹا دو دشمن کو گھٹا دو اسلام بتا رہا دشمن کو مت مٹاؤ دشمنی کو مٹاؤ آپ دیکھیے کیا تعلیم ہے یہ قرآن کی میں یہاں وہاں سے بنا گیا آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں قرآن کی آئے تھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بنے گا لیکن دشمن کو دوست بنانا جگر گردے کا کام ہے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انہی کی انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے صبر والے ہیں تو اسلام صبر سکھا رہا ہے صبر کر کے بھلائی کرو دشمن دوست بنے گا اور یہ قسمت والوں کو ملتا ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے آپ دیکھیے کیا سکھا رہا ہے اسلام اور آگے آئیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن اخلاق والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اچھا انسان ایک دشمن بھی اس میں بھی کچھ آدمی کے سینے میں دل ہوتا ہے اگر وہ برائی کرے اور آپ بھلائی کریں اس کو افسوس ہوتا ہے پھر وہ اچھا سدھر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ تھوڑے بائی ڈیفالٹ ٹیڑھے ہوتے ہیں ان سے اخلاق برتنے کے باوجود وہ سدھرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو بزدری سمجھتے ہیں اور زیادہ برائی پر آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اسلام نے سکھایا کہ آپ ان سے اعراض کرو اوائیڈ کرو کہ ایک آدمی برائی ہے آپ اس سے بھلائی بھی کرو گے تو سدھرنے والا نہیں ہے تو آپ کیا کرو اس سے لڑو اس سے آپ جو اپنا ٹائم ویسٹ کرو اپنی زندگی برباد کرو سماج میں خرابی لے آؤ نہیں اسلام میں سکھاتا ہے کہ بروں کو آپ اوائڈ کرو آپ اپنی پوزیٹو زندگی میں جیتے رہو آپ اپنی ایفرٹ کو غلط جگہ مت لگاؤ کسی کو گڑے میں رکھنے کے لیے آپ کو بھی گڑے میں رہنا پڑتا ہے آپ اپنی صلاحیتیں ایک غلط آدمی پہ کیوں ویسٹ کرو آپ اس کی جگہ اچھی طرف اس کو لگاؤ اسلام نے ایک اور فائدہ ہم کو بتایا کہ برائی کو آپ اوائڈ کرو برائی کو آپ کیا کرو اعراض اس سے کرو یہ بھی فائدہ ہے کہ بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں سماج میں جب ان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے ایک آدمی آپ کو راستے میں آپ جاتے ہو جب بھی آپ کو گالی دیتا ہے آپ ٹھہر کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کرو اس کو معلوم پڑے گا اچھا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ نئی نئی گالیاں ڈکشنری میں ڈھونڈ کے لائے گا اس کو معلوم پڑ گیا آپ کو گالی دینے سے تکلیف ہوتی ہے اب جب بھی آپ جاؤ گے وہاں سے آپ کو نئی گالی دے گا آپ ہمیشہ آپ وہاں پہ ٹھہر گے ہر آپ کی زندگی خراب ہوئی اسلام ہوتا الجھو جاہلوں کے ساتھ الجھو مچ اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے سے میں میں ہے ہے گے خراب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبی آپ کے پاس جو اسلام کا میسج ہے آپ اس کو پورا پورا پہنچا دو اور جو شرک کرنے والے ہیں آپ کے مخالف آپ کے دشمن ہیں اسلام کی دعوت توحید کی ہے مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت ایک اللہ ہے ایک ہی معبود ہے پیش کی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیوں اس لیے کہ وہاں پر کئی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے وہ معاشرہ ویسا تھا اب وہ دشمن ہو گئے اب پتھر مارنے لگے گالیاں دینے لگے سرف مٹی ڈالنے لگے ستانے لگے اللہ نے کیا فرمایا آپ ان کے ساتھ لڑو نہیں اللہ نے فرمایا آپ اپنی دعوت پیش کرو وہ دانل مشرقین اور یہ جو مشرق آپ کے دشمن ہیں آپ ان سے ان کو نظر انداز کرو آپ ان کو اوائیڈ کرو آپ ان کو دیکھے اندھی کے کرو ان کی طرف ان کو ریٹائریٹمنٹ کرو انا کفین کل مستحزین آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بہت سارے دشمنوں کو آدمی اللہ کے حوالے کر دے تاکہ اس کی ایکٹیویٹی ڈسٹرب نہ ہو آپ اچھا خاصا کام کر رہے کوئی جاہل آ کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے آپ کا کام رہ جائے گا آپ کا کام رہ جائے گا آپ جا رہے ہیں آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے کوئی آپ زبر سے آپ کو دھکا دیا آپ رک گئے وہاں پہ کیوں دھکا دیا وہ اگر میری مرضی میرا ہاتھ ہے کسی کو بھی دھکا دوں گا کسی کو بھی دھکا دوں گا میں میری مرد, میرا ہاتھ ہے کہیں بھی پھیلا سکتا آزاد مل کے اب آپ لگ گئے اس کے ساتھ میں آپ کی ٹرین گئی آپ لیٹ پہنچے آفس میں شادی میں آپ لیٹ پہنچ گئے دال چا آپ کا چلا گیا آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ جاہل کے ساتھ الجھتے ہو اسلام میں ایک بہت اچھا طریقہ بتایا گیا کہ آدمی جج کرے یہ آدمی جائے ہے اس کے ساتھ الجھیں گے اس کو تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ سدھرنے والا نہیں اپنا نقصان ہونے والا ہے کیچڑ پہ پتھر نہیں مارنا چاہیے اوائڈ کر کے اپنے دامن کو بچا کے نکل جاؤ یہ بھی تعلیم اسلام میں ہے اگر اسلام ٹیرریزم والا دین ہوتا لڑنے جھڑنے والا دین ہوتا اسلام سکھاتا کوئی بھی آدمی اپنے راستے میں آئے جب تک کہ اس کو راستے سے اکھاڑ کے نہیں پھینکتے تب تک کے ہٹنا نہیں بات اسلام یہ سکھاتا اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے اسلام پیس والا دین ہے امن والا دین ہے اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے آپ غلط لوگوں کو اوائڈ کرتے ہوئے نکل جاؤ اپنی زندگی آپ خود جیو دوسروں کے پیچھے آپ نہ پڑو اور آگے آئیے اسلام میں اصل طاقت اپنے پر قابو پانا سکھائی گئی ہے اسلام کیا سکھاتا ہے اصل طاقتور کون ہے جو پورے گاؤں والوں کو اٹھا پٹک کرے اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے جانور کو اٹھا پٹک کرے اپنے اندر جو اس کے شر ہے اپنے اندر جو نفس اس کے ہے اپنے اندر جو اس کا غصہ ہے وہ اپنے غصے سے لڑنے والا بنے نہ کہ دشمنوں سے اصل طاقت یہ ہے اس لیے جو لوگ بہت سارے دوسروں سے لڑ کے غالب آتے ہیں وہ اپنے آپ پر غالب آنے والے نہیں ہوتے ہیں اصل طاقت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پر قابو پانے والا بنے دیکھیے کتنی بڑی حدیث ہے ایک ایک حدیث اتنی قیمتی ہے مثال کے طور پر مسد احمد بخاری مسلم می حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمز الذی یملک کو نفس ہو ان دئی سدید وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے کشتی میں بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے تو اسلام میں اصل طاقت دوسروں کو پچھاڑنا نہیں ہے اسلام میں اصل طاقت اپنے آپ کو پچھاڑنا ہے اپنے جانور کو کنٹرول کرنا یہ اصل طاقت ہے دوسروں پہ اپنی طاقت ظاہر کرنا یہ اصل طاقت نہیں ہے یہ اسلام سکھاتا ہے اور جب آدمی اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنتا ہے تبھی جا کے سماج میں کیا آتا ہے چین سکون امن شانتی تبھی آتی ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جب رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں توڑ پھوڑ تھوڑی بہت ہوتی ہے ایک کا دھکا دوسرے کو لگتا ہے اب اگر برداشت کا مزاج انسان میں ہو تو وہ بات آگے نکل جاتی ہے معاملہ رفا دفا ہو جاتا ہے اگر برداشت کا مزاج انسان میں نہیں ہو تو ایک چھوٹا جھگڑا ایک چھوٹی چنگاری بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اسلام ہم کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو بڑا بنائیں اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو پانے والے بنیں اپنے غصے کو پی جانے والے بنیں یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے اور آگے آئی اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے اسلام جنگ والا دین نہیں ہے اسلام از اکول ٹو وار ایسا نہیں ہے کیونکہ اسلام کی تاریخ دیکھ کے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا مطلب جنگ ہی ہے اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں جنگ ہے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس بیک گراؤنڈ میں وہ جنگ ہوئی ان شاء کسی درخت میں میں وہ بھی بتاؤں گا اس کا وقت کبھی نہیں ہے لیکن کیا اسلام میں جنگ مطلوب ہے یعنی کیا اسلام سکھاتا ہے جنگ ہونا چاہیے جنگ ہونا ہی چاہیے ہر سال ہر مہینے ایک جنگ منیمم ہونا چاہیے کیا اسلام اسلامی سکھاتا ہے نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سور المائدہ آیت نمبر چونسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ہر بھی کلا اوق و نارن جب بھی یہ یہودی اسلام کے دشمن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں ویسے بھی کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے کلا اوقد و جب بھی یہ یہودی آگ بھڑکاتے ہیں للحرب جنگ کی جب بھی یہ یہودی کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکاتے ہیں کہ جنگ ہو جائے مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں جب بھی یہ یہودی لڑائی کی جنگ کی وار کی آگ بھڑکاتے ہیں اکفا اللہ اللہ اس کو بجھا دیتا ہے آگ بھڑکانے والے کون ہیں یہودی آگ بجھانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اگر جنگ اسلام میں ڈیزائربل ہوتی مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کیوں بجھاتا ہے اللہ کیوں کہتا کہ اللہ آگ بجھا دیتا ہے اللہ تو کہتا ہے اور بھڑکائیں گے ہم آگ کو لیکن اللہ نے جنگ کو پسند نہیں کیا ہے اللہ نے فرمایا جب یہ آگ بھڑکاتے ہیں، یہودی جنگ کی اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے فساد کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ حقب المقصدین اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے اسلام میں وار لڑائی جھگڑا یہ پسندیدہ چیز نہیں مانی گئی ہے لیکن جہاں مجبوری ہو جاتی ہے ایک گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کسی دوسری گورنمنٹ کو بچائے کسی کے ظلم سے وہاں پر جنگ ہوتی ہے اور یہ آج دنیا میں سبھی مانتے ہیں ساری جنگیں آپ دیکھیں ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے زبردستی تو ایک طاقتور ملک بیچ میں پڑ کے اس کو بچاتا ہے یہ حق ہے اس کا مظلوم کی مدد کی جاتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اگر انصاف کے ساتھ یہ ہو تو یہ غلط نہیں ہے اگر ظلم کے ساتھ پارشیلٹی کے ساتھ ہو تو یہ غلط ہے تو اسلام میں جنگ منع نہیں ہے لیکن اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے کہ لڑو لڑتے رہنا چاہیے ہمیشہ سال بھر جنگ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ مثال کے طور پر آگے آئیں جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے آپ نے کیا فرمایا عبداللہ میں ابی اوفا رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ایام ہی اللہ الجو یعنی <تصفح> ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے اور دشمن سامنے ہے جنگ ہونے والی ہے انتظر تبرحت مالتی شمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا مال تشمس یعنی سورج جو ہے زوال سے تھوڑا تل گیا سما قوم فنسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ایوہ الناس اے لوگو لا تتمنو لقاء العدو وسل اللہ اے لوگو دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو اللہ سے آفیت مانگتے رہو جنگ کے میدان میں کیا سکھا رہے ہیں دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہونا چاہیے بہت اچھا ہوگا اگر جنگ ہو گئی تو تمنا مت کرو کہ جنگ ہو تمنا کرو کہ بات ٹل جائے جنگ نہ ہو اللہ سلّہ اور اللہ سے آفیت امان اور چین و سکون شانتی مانگو آفیت یعنی جنگ نہ ہو جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو اللہ سے آفیت مانگو فیدہ لقی لیکن اگر تمہاری مٹبھیڑ ہو ہی جائے سامنے والا لڑنے کے لیے تیار ہے فکیم جب تمہاری ہو ہی جائے فَس فَس تو اس پر کیا کرو پھر اب جم جاؤ ثابت قدم رہو تحت اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ یہ آخری ٹکڑا پیش کرتے ہیں اسلام میں جنت کہاں ہے تلواروں کے سائے کے نیچے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک کی ملٹری کا کوئی جملہ ہم اپنے دیش کے لیے جان دیں گے جان لیں گے کوئی آدمی اس جملے کو اس طرح سے پیش کرے سارے بیک گراؤنڈ کو نکال کے تو غلط ہی دکھائی دے گا لیکن آپ اس بیک گراؤنڈ میں آپ رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ کے پاس ملٹری ہے گورنمنٹ آپ کی ہے اور ظلم زیادتی کر رہا ہے اور آپ نہیں لڑیں گے کوئی بھی گورنمنٹ ایسا نہیں ہے ہر گورمنٹ کے تو اسلام میں کیوں نہیں مسلمان ملک میں کیوں نہیں ہر ملک کا اپنا ڈیفنس کا ایک حق ہوتا ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے اسلام میں بھی ہے کیا غلط ہے لیکن آپ بتائیے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے مٹبیڑ کی تمنا مت کرو اگر اسلام میں جنگ ضروری ہوتی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر ہر لمحہ تمنا کرو جنگ ہونا چاہیے اور کوشش کرو کہ جنگ ہو ہی جائے. آپ نے ایسا نہیں کہا آپ نے کہا تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگتے تو معلومات اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے کچھ مجبوری کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں اسلامی گورنمنٹ کو ڈسیزن لینا پڑتا ہے اسلامی گورنمنٹ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے ہاں یہ بھی یاد رکھیں یہاں وہاں کوئی آدمی اگر بم دھماکے کرے اور اس کو اسلامی جنگ کا نام دے اور معصوموں کی جان لے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے سارے علماء اس کا انکار کر چکے ہیں اور اس کو غلط بتا چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ کرا کون ہے یہ دیکھنا یہ ہماری حکومت کا کام ہے یہ تحقیق کرنے والوں کا کام ہے کہ واقعی دیکھیں کرا کون ہے اگر مسلمان کر رہا ہے تو بھی غلط ہے غیر مسلم کر رہا ہے تو بھی غلط ہے جو کر رہا ہے اس کو سزا دی جائے لیکن اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے نہیں اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ رہا ہو کہ اسلام میں ایسا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اسلامی جائز نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر دشمن ملک کوئی ہے یا دشمن کوئی قوم ہے اگر صلاح کے لیے تیار ہے تو ہم بھی صلاح کے لیے تیار ہو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ انجنسلمی فجنہ و توکل اللہ سور الانفال آیت نمبر اکسٹھ اور اگر تمہارے مخالفین دشمن اگر سلامتی کے لیے صلاح کے لیے تیار ہو جائیں صلاح کی طرف اگر وہ مائل ہو جائیں تو تم بھی صلاح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو یعنی ایسا نہیں ہو کہ آدمی یہ سوچیں مسلمان یہ نہ سوچیں کہ یہ صلاح کریں گے اور پیچھے سے کچھ بھی غدر کریں گے دشمنی نبائیں گے سازش کریں گے نہیں اللہ نے فرمایا اگر وہ نو اور کہہ رہے ہیں تم بھی نو اور کہو. اگر وہ پیس کے لیے تیار ہیں تم بھی پیس کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ مت سوچو کہ وہ سازش کریں گے اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور تم تیار ہو جاؤ جنگ بندی کے لیے اسلام پیس کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر مقابل آپ کے لیے اگر امن کے لیے تیار ہیں مسلمان بھی امن کے لیے تیار ہو جائے اگر اسلام امن کا دین نہیں ہوتا اسلام یہ سکھاتا نہیں امن کے لیے تیار کبھی نہیں ہونا چاہے لوگ امن کے لیے تیار ہو جائے اسلام ہی سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ میں پیس کے لیے تیار ہو جائے سفید جھنڈی بتایا آپ کو آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہے یہ سوشل لیول پہ بھی ہے یہ حکومت کے لیول پر بھی ہے مسلمانوں کو ہمیشہ امن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آگے آئیے جہاد کا لفظ آج جہاد بولتے ہی بلی کی طرح کان کھڑے ہو جاتے لوگ کے آج اس لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے کہ معلوم نہیں لوگ اس کو بولنے کے لیے بھی ڈریں گے کچھ وقت ایسا آئے گا لوگ یہ لفظ بول کے دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے جہاد کا لفظ جنگ کا اکویلنٹ نہیں ہے جہاد کا لفظ جو ہے یہ اسلام میں ایک بہت ہی براڈ میننگ میں استعمال ہوا ہے یہ موجودہ حالات میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ احادیث دیکھیں اور قرآن کی آیات دیکھیں آپ کو ملے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ سٹرگل کے لیے استعمال ہوتا ہے سٹرگل کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو چاہے اخلاقی خدمت کے اعتبار سے ہو لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے ہو حج کے اعتبار سے ہو یا جنگ کے اعتبار سے ہو جنگ بھی جہاد میں انکلوڈ ہوتی ہے لیکن آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جہاد کا مطلب جنگ ہے جنگ ہی ہے تو یہ غلط ہے جہاد کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس میں سٹرگل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے کاموں کے لیے پرسنل لیول پہ بھی استعمال ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد جہاد سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے لیجئے باہر اس سے اس سے جہاد نہیں اندر جہاد کرنا ہے اور یہ جہاد کون سا جہاد ہے سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے انسان کا نفس اس کی خواہشات گنا کی طرف کو لے جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس خواہش کی مخالفت کرنا یہ بھی جہاد میں آتا ہے بلکہ کون سا جہاد ہے یہ افضل جہاد ہے اس کو ابن النجار نے رواج کیا اور شیخ البانی نے اس کو سیل جامع صغیر میں صحیح کہا ہے اسی طرح سے حج کو بھی جہاد کہا گیا ہے آپ دیکھیں حج ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان تو کیا شکار بھی نہیں کرنا ہے شکار بھی نہیں کرنا حج میں آپ نے آدمی جب احرام باندھ دیتا ہے تو شکار بھی اس نے نہیں کرنا ہے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف حج ہر کمزور کا جہاد ہے تو حج بھی کس میں آتا ہے جہاد میں آتا ہے وہ سٹرگل ہے آدمی کا اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا یہ بہت سٹرگل کی چیز ہے اس کو بھی اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کہا گیا ہے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے یعنی جہاد کا جو لفظ ہے یہ مار پیٹ قتل کے لیے آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے جہاد جو ہے یہ زبان سے بھی کیا جاتا ہے حق بات کا بولنا بھی جہاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الہادی کلیم ات ہک ان دا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی ایک ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہ بادشاہ ہے ظالم ہے اب وہ آپ کو اس کے سامنے بات کرنا ہے اب آپ اس کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملائیں نہیں آپ غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہیں یہ کیا ہے یہ افضل جہاد ہے کیوں اس لیے کہ ڈر ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو آپ کو قتل کر دے گا ہاں کوئی آدمی اس میں سے یہ نہ نکالے کہ جھنڈیا لے کے پروٹیسٹ کرنا اس حدیث کے ہر اس کے ذمن میں آتا ہے اسلام میں اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہے اس سے سماج میں برائی ہی پھیلتی ہے بلائی نہیں آتی ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ افضل جہاد یہ کہ آدمی ظالم بادشاہ کے مقابلے میں حق کی بات کہے اس کے سامنے حق بات کہے اس کو ان دا سلطان ان جائر ہے سارے گاؤں میں کہہ رہا اس کو نہیں کہہ رہا تو یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے قرآن کی دعوت دینے کو بھی اسلام میں جہاد کہا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا جہاد کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ ان انکار کرنے والوں کی باتوں میں نہ آ جانا بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے کیا کیجیے بڑا جہاد کیجیے کیوں اس لیے کہ انٹلیکچل جہاد یہ بڑا جہاد ہے اسے ایک گمراہ انسان ہدایت پر آتا ہے یہ علمی جہاد ہے جو کہ بڑا جہاد ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے جو برائی کو بھلائی میں تبدیل کرتا ہے کسی کو آپ قتل کر دیں وہ آدمی مر گیا زمین سے ختم ہو گیا جہان میں چلا گیا لیکن کسی انسان کو آپ قرآن کے ذریعے سے دعوت دیں اس کی زندگی بدل جائے اس کی برائی کو آپ نے قتل کیا اس کے کی شیطان کو آپ نے قتل کیا وہ انسان اچھا انسان بن گیا زمین پر وہ بھلائی پھیلانے والا بنے گا تو قرآن کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جہاد قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں ان کافری نا وہ جاہد ہوں بھی اے نبی آپ کافروں کی باتوں میں نہ آ بلکہ آپ کیا کرو اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو یسور الفرقان کے آئت نمبر باون اسی طرح سے اسلام میں جان کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کا قطب بنی اسرائیل یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قاعدہ لکھ دیا کیا لکھ دیا ان بغیر نفس او فساد فی الارض. کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پہ فساد پھیلایا ہو فق انما قتل انا سا تو یہ ایسا گناہ ہے یہ ایسی برائی ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا ساری انسانوں کو قتل کر دیا وہ امن اح یاہ فق انما اور اگر کسی نے کسی انسان کی ایک انسان کی جان بچائی تو یہ ایسی بھلائی ہے کہ گویا اس نے ساری انسانوں کی جان کو بچا ایک جان کا قتل کرنا کسی بھی دین میں اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا پاپ نہیں بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کی جان قتل کی ہے اسلام نے ایک انسان کی جان کو اتنا قیمتی بتایا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ ساری انسانیت کا مرڈر اس نے کر دیا اتنا بڑا مرڈر نہیں ہے اور ایک جان بچانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا اس انسان نے سارے انسانوں کی ساری انسانیت کو بچا لیا انسان کی جان کی اسلام میں اتنی زیادہ قیمت ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے یہ سورہ الماعیدہ کے نمبر 32 اسی طرح سے حدیث میں بھی جان کی اور خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلے خون کا بدلہ دلایا جائے گا سب سے پہلے کیا فیصلہ ہوگا خون کا فیصلہ ہوگا جان کا فیصلہ ہوگا اسی لیے بخاری اور مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولما کباب یوم القیامتی دما قیامت کے دن لوگوں میں سب پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں میں خون کے بارے میں ہوگا جان لینے کے بارے میں قتل کے بارے میں تو سب سے پہلے فیصلے کس بارے میں ہونے والے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے آپسی معاملات میں خون کے بارے میں فیصلے ہوں گے یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اسی سے شروعات ہوگی فیصلوں کی اور آگے آئیے اسلام ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ ان سے برا نہ کرنا بلکہ ان سے بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلامی نہیں کہتا کہ جو تمہارے دشمن نہیں ہیں چھوڑ دو ان کو مت مارو ان کو ایسا نہیں بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ اس میں مسلمانوں پر کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں اخلاق اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے ہاں جو کسی مسلمان کو ستائے اس سے بدلہ لینا یہ حق بتایا گیا چاہے مسلمان مسلمان کو ستاتا ہے لیکن بدلہ لینا ایسا نہیں کہ اپنے دل سے وہ بدلہ لے گا وہ گورنمنٹ کے تھرو بدلہ لے گا یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اب اس کے خون کا بدلہ گورنمنٹ کے تھرو لیا جا سکتا ہے قانون تحت یہ ہر ملک میں ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ہے اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا جا کے اس کے گھر والوں کو قتل کر کے آ گیا اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہاں بہت اچھا کیا میں نے یہ نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ یہ قرآن اور سنت کے اعتبار سے صحیح ہے بھائی آپ نے کسی نے آپ کی سائیکل پنکچر کر دی آپ جا کے پوری کالونی کی سائیکل پنکچر کر کے آ گئے یہ کون سا کون سا ساحدہ ہے آپ کلا کیمپ میں آپ کی گاڑی چوری گئی آج بھی ہوتا نا اسے آپ جا کے اس کو لکشمی نگر سے آپ نے گاڑی چوری کر دی تو آپ نے کسی دوسرے سے بدلہ لیا آپ نے سماج میں ڈبل برائی پیدا کر دی اسلامی نہیں سکھاتا ہے اسلامی نہیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ کم اللہ عن الدین علمقاطر قم فدین وَلم یقریجم مندیاری کم عن تبروح متخصو علیہ انَ اللّہ حب المقصقین اللہ تعالی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کی بنیاد پر اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اللہ ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کا اور انصاف کا معاملہ اللہ کا منع کرتا ہے تم کو اللہ اس کی ترغیب دیتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے نہ تم سے جنگ کی اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ایسے لوگوں کے ساتھ میں تم کیا کرو تم بھلائی کا معاملہ کرو احسان کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو ان کا حق ان کو دو ان پر ظلم مت کرو اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو یہ اسلام سکھاتا ہے تو غیر مسلموں سے جو مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی دشمنی نہیں رکھتے ہیں کچھ انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی اسلامی سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے انصاف کا اور احسان کا سلوک کیا جائے ان اللہ حب المخصین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر آٹھ ہے اسی طرح سے ایون اگر جنگ کے بھی حالات ہوں اگرچہ جنگ کے بھی حالات ہوں تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں جنگ میں بھی قواعد بتائے گیا کوئی کہے گا ٹھیک ہے پھر اسلام میں بھی تو جنگ ہے بلا شبہ اسلام میں جنگ ہے اور آپ بتائیے کون سا ملک دنیا کا آج ہے کون سی گورمنٹ دنیا کی آج ہے جو یہ کہتی ہو کہ جنگ کے حالات میں جنگ نہیں کرنا چاہیے کوئی ہے ملک ایسا آپ کو ملے گا کوئی ملک نہیں تو پھر آپ مسلمانوں سے کیوں ہی ایکسپیکٹ کرتے ہو اسلامی حکومت اگر ہے اور اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے یا کسی دوسری گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو ایسی حکومت دفاع کے طور پر دفاع کے طور پر یا مدد کے طور پر جنگ کے لیے تیار ہو سکتی ہے اگر کوئی اور آپشن پیس اسٹاک کا نہیں ہو یہ ہر دنیا کا ملک مانتا ہے اور اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے ہاں اگر دو حکومتوں کے بیچ میں آپس میں اگر معاہدہ ہو کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اور وہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر مسلمان خفیہ طور پر اپنے آدمی کسی دوسرے ملک میں غیر مسلم ملک میں بھیجتے ہیں اور وہاں پر سازش کر کے وہاں پر جو ہے کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, ہے دیکھیے جنگ کے حالات میں اسلام کیا سکھاتا ہے عبداللہ علی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جی دس کی مراد مقصول فی باب مغاز رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ میں لوگوں کو ایک عورت مری پڑی ملی ایک عورت کی لاش دکھائی دی اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا پنہا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ان قتل نسا وسبیان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے اسلام میں گنجائش نہیں اس بات کی کہ اگر جنگ جاری ہو تو عام طور سے جنگوں میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو منتا جائے اس کو مارو دیکھا نہیں جاتا کہ لڑنے کے لیے تیار تھا یا نہیں تھا مارتے چلے جاؤ عورتوں کی عزت خراب کی جاتی ہے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے اگر جنگ بھی جاری ہو تو جنگ کے بھی حالات میں عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا جانوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا پیڑ کاٹے نہیں جائیں گے جو لوگ دھارمک لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ جنگ کی حالت میں میں کہہ رہا ہوں تو اسلام میں اسلامی حکومت اگر جو ہے جنگ جاری ہو ایسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے تو یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے اگر جنگ کے بھی حالات میں کوئی غیر مسلم مسلمان کے یہاں پناہ لیتا ہے اس کو پناہ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو پناہ دی جائے بلکہ اس کو پناہ دے کر اس کی سیفٹی کی جگہ پر پہنچانے کا حکم اللہ نے دیا بتائیے آپ نے لے جا کے اس کے امن کی جگہ پہ اس کو چھوڑنا ہے اس کو پناہ دینا یہ نہیں کہ اب گھر کے باہر جا, جا جا جانا جا بلکہ آپ نے اس کو پہنچانا ہے جگہ جو اس کے لیے امن کی جگہ ہوا. کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوریہ توبہ میں آج نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان اہدن المشرقین تجار کا فر اگر مشرقین میں سے اے نبی اگر مشرقین میں سے کوئی آپ کے پاس پناہ کے لیے آئے تو آپ اس کو پناہ دو آپ اس کو سیکیورٹی دو حتم کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے سم اب لم پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچاؤ ذال کبھی قوم اللہ علمون یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے یہ آپ کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ان کی بھلائی آپ کے پاس ہے ان کو معلوم نہیں کہ آپ کے پاس سچائی کا پیغام ہے ان کو معلوم نہیں کہ آپ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہو جو ان کی دنیا اور آخر دونوں کی بھلائی ہے آپ ان کو قرآن سناؤ آپ ان کو سیکیورٹی دو اور آپ اس کو پہنچاؤ ایسی جگہ پر جو ان کے لیے کیا ہو امن کی جگہ ہو قرآن میں تعلیم ہے کہ دشمن بھی پناہ لیتا ہے مسلمان کے پاس اس کو پناہ دینا پڑے گا اب بتائیے اگر اسلام قتل والا دین ہوتا اور سب کو زمین سے صاف کرو والا دین ہوتا تو یہ قانون کانٹروڈکٹ کر رہا ہے اسے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام امن والا دین ہے اسلام دشمن کو بھی مسلمان کے گھر میں امن کی تعلیم دیتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ اس کو امن کی جگہ تم پہنچاؤ لے جا کر اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے اور اس کو ایجوکیٹ کرو اس کو بتاؤ قرآن کیا سکھاتا ہے وہ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اس کو لگتا ہے قرآن دشمنی سکھاتا ہے اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ بھائی قرآن یہ میں یہ سکھاتا ہے حق کا یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اس کو قرآن بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے اسلام کی تعلیم ہے اور آگے آئیے اگر اسلامی حکومت میں کسی رمی کو رمی اس کو کہتے ہیں جو اسلامی گورنمنٹ میں مسلمان رہتا ہو اور وہ جزیہ دیتا ہو ٹیکس دیتا ہو اور اسلامی گورنمنٹ میں رہتا ہو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو سیکیورٹی دے اور وہ اپنے دین پر باقی رہے گا اس کو کوئی مسلمان زبردستی نہیں کر سکتا ہے اس کو ذمہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ذمے اس کی حکومت کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کو اس کو سیکیورٹی دے ایسے آدمی کے ساتھ میں کوئی ظلم کرتا ہے اور ایسے آدمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے جو ذمّی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں منقطلن مین اہل ذمہ جو اہل ذمہ میں سے کسی غیر مسلم کو قتل کر ڈالے مار ڈالے لم یجد ری ہل اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کسی غیر مسلم ذمہ کو جو اسلامی حکومت میں اپنے دین پر قائم ہے مسلمان بھی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یجد ریح الجنہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ ان جدو مسیر حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کے فاصلے کی دوری سے ہی محسوس ہونے لگتی ہے جنت کی خوشبو کتنے دور سے محسوس ہوتی ہے ستر سال کا فاصلہ اتنے ڈسٹنس سے خوشبو جنت کے آنے لگ جاتی ہے لیکن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کس کو جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم جو آدمی رہ رہا ہے ضمنی اس کو قتل کر ڈالیں مسلمان کو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی گورنمنٹ ایسی نہیں ہوتی ہے مارو اب تو اسلامی حکومت آ سارے غیر مسلموں کو مار ڈالو اسلامی حکومت اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے بلکہ ان کو امن دیا جائے گا اور اگر ان کو کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے معاہد اس کو کہتے ہیں جو جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہو یعنی اسلامی حکومت ہے اور کوئی دوسری گورنمنٹ ہے دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے پیکٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے پھر ایسے معاہد کو کوئی مسلمان مارتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقط عدر جن جو کسی معاہد کو ما ڈالے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ ان ارح جد مصیرتی ارب انعام حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے کے یعنی اتنے دور سے ہی محسوس ہوتی ہے اور نے کہا کبھی چالیس کبھی ستر اس طرح سے جو عدد حدیث میں آتا ہے یہ زیادتی کو بتاتا ہے یعنی آدمی بولتا ہے نا سو بار اس کو میں نے بتایا ہے تو اگزیکٹلی exactly سو بار نہیں ہوتا ہے نا, کئی بار کہتا میں نے اس کو ہزار بار کہا تو یہ جو بڑا نمبر آتا ہے یہ عام طور سے یعنی زیادہ بتانے کے لیے آتا ہے تو جنت بہت دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے لیکن جو آدمی کسی معاہد کو غیر مسلم کو قطر کر ڈالے اس کو مار ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام امن و سلامتی کا دین ہے وہ دشمنی والا قتل کرنے والا مارو کاٹو سب کو ختم کر دو اس طرح کا دین اسلام نہیں ہے تو یہ اسلام کے بارے میں اگر ہم جانیں مسلمان کو اگر معلوم ہو تو غیر مسلموں کے سامنے ہم یہ باتیں بتا سکتے ہیں اگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو بتانا تو دور خود ہمارے دل میں شک و شبات پیدا ہونے شروع ہوں گے اسلام کے بارے میں اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے اور اخیرا۔ کچھ باتیں میں ذکر کروں گا جو اختصار میں تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا اس میں سماج میں امن کی ذمہ داری کس کس پر ہے نمبر ایک جو حکومت ہے اور جو لا اینڈ آڈر اور جو سسٹم ہمارا ہے اس پر ہے کہ ظالم کو سزا دیں اور مظلوم کی مدد اور اس کا دفاع کریں اگر ایسا کریں گے تو سماج میں امن رہے گا نہیں اگر مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے اور ایک برائی کے بدلے میں دس برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اگر لاء اینڈ آڈر ہمارا قائم رہے تو پھر بہت ساری برائیاں پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جاتی اس لیے ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے سماج میں امن قائم کرنے کی اور جو ہمارا لاء سسٹم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مجرم جلدی سے جلدی اس کو سزا مل جائے اور حقدار کو جلدی سے جلدی اس کا حق مل جائے اس سے ایک انسان کو جو ہے انصاف کا اس کا سینس اس کو اس کے دل میں جو ہے اس کو ملتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ انصاف ہوا ہے ظلم نہیں ہوا ہے نمبر دو جو سیاست میں جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھڑکیلے بیان دے کر قوموں کو آپس میں لڑائے نہیں کیونکہ ایک غلط بیان جو ہے سماج میں فساد پیدا کر دیتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سیاست ہے یہ لوگ بھی اپنے قول و عمل کے ذریعے سے سماج میں صلاح اور امن کی کوشش کریں اسی طرح سے تیسرے وہ لوگ ہیں جو مبلغین ہیں سوشل سروس کرنے والے یا اسلام کی دعوت دینے والے اسلام کی مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی قوم اپنے اپنے لوگوں کے اندر ایک یعنی سمجھ بوجھ کا امن کا مزاج پیدا کریں ایٹ کا جواب پتھر سے والا مزاج پیدا نہ کریں جھگڑوں کو سلجھانے والے یہ بنیں آپس میں امن اور انصاف کی بات کرنے والے بنیں نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی کرنے والے تعلیم دیں وہ ہمارا یہ اپنا اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ امن کا فائدہ سب کا ہوگا اور فساد کا نقصان سب کو ہوگا اسی طرح سے چوتھی ذمہ داری میڈیا کی ہے میڈیا میں بھی خبروں کو پھیلانا اور خبروں کو بڑا چڑھا کر اور اس کو جوشیلے انداز میں پیش کرنا یہ بھی سماج میں فساد پیدا کرتا ہے ایک کمیونٹی کے جذبات بھڑک جاتے ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس لیے میڈیا کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ خبروں کو بھڑکا کے پیدا نہ کریں بھڑکا کے لوگوں کے اندر نشر نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایسی خبروں کو پھیلائے نہیں اس میں عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں وہاں ایس ایم ایس نہ کریں ارے یہاں ایسا ہوا وہاں ایسا ہوا اس طرح کے ایس ایم ایس پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا اس سے بھی سماج میں فساد پھیلتا ہے برائی اور غلط جو ہے ماحول پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپس میں بھی صبر کا اور برداشت کا مزاج مسلمان اور دوسرے بھی پیدا کریں تاکہ سماج میں امن پیدا ہو یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان کرے گا اور سماج میں عام طور سے چیزیں ہوں گی تو سارے سماج میں خیر آئے گی امن پیدا ہوگا اور ظلم زیادتی ہے فساد نہیں آئے گا اور ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم کو الا خان کلام کا شدود